جميع عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله اعلم الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فَإِنَّ الله غني عن علم فان الله غني عن العالمين فقالت تعالى ايات من قبلها حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے جو ذرائع بیان کیے ہیں نصیحت پکڑنے کے جو ذرائع بیان کیے ہیں ان میں ایک ذریعہ جو ہے وہ ہے وہ ذکر ہم بے ایام اللہ پرانے حکیم پورے کا پورا تذکرہ ہے کلّہ ان تذکرہ انزل ذکر انہ الحاف ال تو تذکیر کے لیے یاد دہانی کے لیے ریمائنڈنگ کے لیے ایام اللہ جو ہے اللہ کی سنتیں گزرے ہوئے حالات و واقعات جو صاحب کا قوم ہے اس کا تھوڑا سا آواز کم کر دیں جی تاکہ میں اپنا آواز بڑھاؤں تھوڑا سا یہ واقعات ایک عبرت ہوتے ہیں انہیں دیکھ کے آدمی کو جو نصیحت حاصل ہوتی ہے وہ سن کے نہیں ہوتی ہے آپ نے سنا کہ کوئی ساتھ فوٹ ہو گئے انتقال ہو گیا ان کا آپ نے کہا لا لہرا جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے آپ کے ہم عمر سے آپ کے ہم کلاس سے آپ کے کام پر ساتھ اکٹھے رہتے تھے دیرے میں اکٹھے رہتے تھے وہ تھوڑا سا آپ کو زیادہ محسوس ہوا بنسبت کسی دوسرے آدمی ان کا مرنا لیکن جس آدمی نے ان کو جا کے ان کا چہرہ دیکھا ہاسپٹل میں اس پہ اس سے زیادہ اثر ہوگا پھر جس آدمی نے ان کو غسل دیا ہے اس اس پہ سے زیادہ اثر ہوگا ان کے مرنے کا سننے کی بنسبت ان کو مرا ہوا دیکھ کر ان کو غسل دے کر ان کی بے بسی کو دیکھ کر کہ آپ ان سے پورا کپڑا ہٹا دیں ننگا کر دے تو بھی کچھ نہیں کر سکتے آپ ٹھنڈے پانی سے نہلا دے تو بھی کچھ نہیں کر سکتے سب گرم سے نہلا دے تو بھی کچھ نہیں کر سکتے آپ نے زور سے اٹھا کر پٹ دیا نیچے تو بھی کچھ نہیں کر اس بے بسی کو دیکھ کر آدمی کو جو عبرت حاصل ہوتی ہے وہ صرف سن کر کہ بلا مر گیا وہ حاصل نہیں ہوتی اس لیے پرانے حکیم میں کہا گیا سیرو فضا دفن زور جاؤ زمین میں گھوم پھر کر دیکھو اسے طاقت ہے نا کے شہر میں کہ کھول آخ زمین دیکھ پلک دیکھ خزا دیکھ افروفی ملاقوت سما کے مطلب دیکھتے نہیں تو سفر ایک ذریعہ عبرت اب جس طرح اللہ تعالی نے کوئی بھی درس نہ ہو کوئی بھی آپ کا گیٹ ٹوگیدر نہ ہو دین کی نسبت سے لیکن جمعہ کا دن ایک ایسا مقرر کر دیا ہے کہ ہر آدمی کو اس میں تاجر کو بھی ٹائم نکالنا ہے اس میں جو ہے وہ زمیندار کو بھی ٹائم نکالنا ہے وہ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ تو کہا کہہ دے کم از کم ہفتے میں ایک تو درخت سن لو اس میں کہا گیا کہ, کہ نفل بھی نہیں پڑھنے جب امام بول رہا ہے اور اس میں کہا گیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی بھی نہیں کرنی منکار علیہ صاحب ہی امسٹ والے امام یا تو فکر لگا و امام کے خطبے کے دوران اگر کسی نے دوسرے کو یہ بھی کہہ دیا کہ خاموش رہو تو اس نے لغو بات کی حالانکہ اس نے تبلیغ کی لیکن اس کی وہ تبلیغ اس تبلیغ کو انٹرسپٹ کر رہی لہٰذا کہا کہ یہ لغو ہے اس وقت اس تبلیغ کا موقع ہے جو وہ کر رہے ہیں اسی طرح اللہ تعالی نے زندگی میں ایک سفر تو لکھ ہی دیا کہ جس کو استطاعت ہو وہ اخراجات کو ارینج کر سکتا ہے کو زندگی میں ایک تو سفر کرے وہ تاکہ سیرو فی الد کا ایک تو وہ فریضہ پورا ہو جائے پھر یہ کہ فنزور نکلو تو کچھ دیکھو اب جو آدمی سعودیہ نئے سے حج کرتے انہیں اتنا کچھ حاصل نہیں ہوتا بات سواب کی بھی ہوتی ہے بات سواد کی بھی ہوتی ہے کسی آدمی کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ جتنا ایک یا آدھا کلو گوشت کے ٹکے کھاتے ہیں اتنا ہی آپ کو جو ہے وہ آئرن مل جاتا ہے یا پروٹین آپ کو مل جاتی ہے وہ پالک کھانے میں یا آلو کھانے میں تو آدمی کہے گا جی مجھے پروٹین نہیں چاہیے مجھے تو سواد چاہیے وہ جو سواد گوشت کا ہے وہ پالک کا تو نہیں اب انہیں سواد بے شک آ جائے جو سوجیاں سے کرتا ہے اس کا بھی حج ہوتا ہے جو بائی ایئر کرتا ہے اس کا بھی حج ہوتا ہے جو بائی روڈ کرتا ہے اس کا بھی حج ہوتا ہے لیکن واقعات و حالات اور موبائل کو دیکھنے کا جتنا موقع بائی روڈ جانے والے کو ملتا ہے اتنا بائی ایئر جانے والے کو نہیں ملتا یہاں سے بیٹھے وہ ایک کمرے میں اور وہاں وہ کمرہ اتر گیا تو وہ بیٹھے بیٹھے آدھے گھنٹے پونے گھنٹے ایک گھنٹے کے بعد اتر گئے نیچے کیا دیکھا اس کی بات اس جو لوگ سفر کرتے ہیں بائی روڈ دو دن لگتے ہیں بیس چوبیس گھنٹے لگ جاتے ہیں تیس گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں راستے میں مختلف حادثات و واقعات ہوتے ہیں مختلف طبیعت کے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے انہیں تو اس میں مختلف لوگ بھی انہیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے مختلف طبیعتوں سے اور پھر یہ اس علاقے کو دیکھ کے بھی کچھ آدمی کو عبرت حاصل ہوتی پھر یہ کہ جب آپ نے وہاں جانا ہے اس جگہ جانا ہے جس کے بارے میں شاہ فرمایا کہ میں نے اس لیے لوگوں کو وہاں بھیجنا ہے کہ آیا تم بینتھ اس میں ایسی کھلی کھلی نشانیاں ہیں کہ جنہیں کوئی آدمی رد نہیں کر سکتا بہنا اس کو کہتے ہیں جو اتنی ظاہر و باہر ہوتی ہے کہ کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا سوائے اندے کے اب سورج نصف نہ ہار پر ہو اور بادل بھی کوئی نہ آسمان بھی صاف ہو تو کہتے ہیں کہ وہ آمدے آفتاب دلیل آفتاب سورج کو اپنی آیت اپنی نشانی اپنی دلیل خود ہی ہوتا ہے اس کا وجود بہت بڑی دلیل ہوتی ہے تو وہ جب نصف ہار پر ہو تو سب کو پتا تو کوئی کسی سے دلیل نہیں مانتا کہ مجھے دلیل دو سورج ہے اسی طرح بینا اس کو کہتے آیا اتنی کھلی کھلی نشانیاں ہیں اس سرزمین کے اندر کہ اس کو کوئی رات نہیں کر سکتا. اگر فطرت سے ہو تو اس کو پکڑتی ہے لیتی ہے اور اگر اللہ عمرے کا موقع دے اور کبھی ٹائم ہوا آدمی کے پاس تو وہ ان عراقوں کا سفر کرے جو دیگر قوموں کے لا کے اس کو بند کر دیں یا اس کو جواب دے میرے پروس میں پڑو ہے تو ان علاقوں کا سفر کریں مولانا مددین مروم نے ان کا سفر بھی کیا اور فوٹوز وغیرہ لے کے اس کے تفہیم القرآن میں دیے ہوئے وہ جو قوم آد اور سمود اور وہ ان کے گھر ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ کہتا کہ جاؤ دیکھو اب مساکن عام انہوں نے اس کے ان کے مساکن کو نہیں دیکھا یم شونا پھی مساکن لم تشکر دن بعد کا لیل مساکن پڑے ہوئے رہنے والے اس کے اندر وہ مسکین کو نہیں ہے. مکیم کوئی نہیں مکی نہیں ہے مکان پڑے ہوئے ہیں تو ایک تو کچھ ہمیں رسومات ادا کرنی ہوتی ہیں حج میں اب ان میں سے ہر رسم کے پیچھے ایک رمز ہے ایک کوڈ ہے ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک وجہ ہے. اگر آپ پانچ سات دن مسلسل کام کرتے تو آپ نے سوچے نہیں کہ یہ کروایا کیوں جا رہا ہے تو آپ نے کیا حضرت کیا ہے؟ کوئی, کوئی ایسا کوس تو نہیں تھا جیسے سلیمنگ سینٹر والے کرتے ہیں کہ جی آپ کا وزن دو چار کلو کام کرنا ہے لہذا جاؤ فلاں کو مارو کتریاں کو کنکریاں مارو پھر فلاں جگہ جاؤ رات کو باہر رہو وہاں کھانا پینا کچھ نہیں ہے تم نے اور ساری رات بادت کرو صبح بغیر بریک فاسٹ کے جا کے کنکریاں مارو پھر دوڑو اور باندھ کی طرف اس میں کیا کہا وزن یہاں کام ہو جائے گا اتنا وہاں کام ہو جائے گا اس کے پیچھے بھجے سلیمنگ سینٹر والے بھی کرواتے تو کوئی وجہ ہوتی ہے کوئی مقصد ہوتا ہے اس کے پیچھے تو ان میں سے ہر رسم جو ہے یہاں تک کہ آپ کے گھر سے نکلنے کے پیچھے بھی ایک مقصد کیوں نکلے آپ صرف حاجی ہی کہانا ہے کہ میرے سارے بھائی حاج کر چکے ہیں اب میری باری آنے والی ہے میں کام چھوڑ کے جانے والا پاکستان تو لوگ منہ میں انگلیاں دیں گے کہ حج بھی نہیں کر کے آج وہاں رہ کے لہذا لوگوں کا منہ بند کرنے جا رہے ہیں آپ یا کوئی اور مقصد ہے کوئی بولے کوئی مقصد تو ہوگا سب سے پہلے تو اس مقصد کی صفائی کریں گا کپڑا مار کے اس کو دیکھیں گے وہ کیا مقصد میرا کیا ہے اگر مقصد وہ ہے لوگوں کے دکھا کے لیے تو قدم قدم عذاب ہے آپ کا ہر قدم آپ کے بائیں پلڑے میں جا رہا ہے اگر نیت ٹھیک ہے تو آپ کا ہر قدم آپ کے دائیں پلڑے میں جا رہا ہے آپ کی ہر تکلیف آپ کے دائیں پلڑے میں جا رہی ہے آپ کی ہر مشقت آپ کے انام امال کا جو دایاں پل اس کو بھاری کر رہی ہے پھر جب آپ نے جا کے کپڑے اتار دیے تو آپ نے وہ جو ٹریٹوریل تعصب ہے نا آپ کے اندر کندورا ہے تو وہ آٹن ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی وہ ہے اور جناب پینٹ شرٹ ہے تو وہ جتنی زیادہ قیمتی ہے اتنا بڑا فراؤن ہے اور یہ ہے کہ پھر سلوار کمی ہے تو پتہ چلا یہ کوئی گٹیا مخلوط پائی جاتی ہے یہاں پر تو یہ سارے کپڑے اتارنے کا مطلب یہ کہ صوبائی تعصب جو تمہارے جتنے بھی ہیں لسانی تعصبات تمہارے جتنے ہیں ٹیرٹوریل تمہارے تعصبات جتنے ہیں وہ نیشنل قسم کے تعصبات جتنے ہیں، ان سب کو کپڑوں کے ساتھ اتار کے رکھتے اگر نہیں اتارا ابھی تک بھی تم اسی طرح ہو اور لوگ اسی طرح بوتے مینا میں بھی اسی طرح ان کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اسے کپوں کے ساتھ چھوڑ کے نہیں آتے جوتے باہر بار جاتے مسجد کے لیکن گندی چیز جو ہے اپنے اندر اندر بٹھا کے اندر دے جاتے ہیں. کہتا ہے کہ جی وہ شیطان کو سانپ اپنے اندر بٹھا کے جنت میں لے گیا تھا جی جنت میں گیا کیسے ہو شیتان آزم علیہ کو کے برگر اس کا تو وانو انٹری کا بورڈ لگا ہوا تھا پتا چلا جی شیتان کو سانپ اپنے اندر بٹھا کے لے کے آتا مسجد میں شیطان نہیں جا سکتا مسجد میں شیطان کو ہم اپنے اندر بٹھا کے لے کے جاتے ہیں. اکیلا نہیں جا سکتا ہم لفٹ دیتے ہیں اس کو کپڑے اتارنے میں اور وہ چادریں پہننے میں بھی ایک رنس ہے کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں کوئی محاطر نہیں کوئی غیر محاطر نہیں کوئی امیر نہیں کوئی غریب نہیں کوئی گورہ نہیں کوئی کالا نہیں کوئی پنجابی نہیں کوئی بلوچ نہیں کوئی پٹھان نہیں سب اسے ٹوپیاں بھی اترواتی ہے بلوچی کی ٹوپی الگ نظر آتی ہے پنجابی کی پگ نظر آتی ہے پٹھان کی ٹوپی الگ نظر آتی ہے سب اتار دو نمے سر جاؤ تاکہ کوئی بھی تعصب کی نشانی تمہارے بدن پر باقی نہ رہے ہم اتارتے کیا فائدہ ہوا پھر اسی طرح سے آپ نے کنکریاں مارے کیوں ماری ہیں؟ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے اس کے پیچھے اصل چیز وہ کنکری نہیں اصل چیز اس کنکری کے پیچھے عزم ہے ارادہ ہے کہ ہم دین حق کے دفاع کے لیے کنکریوں سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں یہ آزم کا اظہار ہے کہ ہم کتنے بھی کمزور ہوں اللہ نے ہاتھی کو کس سے کروایا تھا؟ ہاتھی کو اگر بم سے مروا دیتا اللہ تعالی تو یہ تو کوئی کمال نہیں ہے کمال تو یہ ہے کہ کنکری سے مروایا ہے نمرود کے لیے آسمان سے اگر لشکر اترتا تو مارا جاتا تو کوئی بات نہیں آسمانی لشکر نے مارا ہے نمرود کو مچھر سے مروایا جتنا بڑا کنداز تھا دماغ کے اندر وہاں مچھر کو بھیجا جاؤ درد کا دماغ درست کرو سات جوتیاں صبح سات جو شام وہ صبح دوپہر شام دوائی بتاتے نا سات پیسے بھی دیتا تھا جوتے مارنے والے فہران اپنے خرچے پر ڈوبنے کے لیے گیا ہے وہ ایک آزم ہے دنیا میں ڈراتی ہے نا کہ فلاں کے پاس اتنا اسلحہ افلاں کے پاس اتنا اسلحہ فلاں کے پاس اتنا اصلہ فلان, فلان یہ کر دیا فلان نے وہ چھوڑ دیا فلان کبھی آپ کو خوف محسوس ہوا ہے میں حیثیت ایک مسلمان کے یہ کہتا ہوں کہ مجھے جب بھی پتا چلا کہ فلاں ہائیڈروجن بم لگائے مجھے رائے کے دانے کے برابر بھی خوف محسوس نہیں اس لیے کہ دوسرا ہمیں مٹانے کے لیے کرے گا نا تو مٹ جانا جو ہمارا وہ دی اینڈ نہیں ہمارا مٹ جانا ہماری فلاح ہے لیکن یہ بات طے ہے کہ ہم اگر مٹیں گے تو رہے گا کوئی بھی نہیں دنیا ڈھیروں اپنے پاس رکھے بیٹھی ہے ہمارے ایک سے ڈرتی ہے کیوں ڈرتی ہے ہمیں پتا کہ یہ کون مارنے سے بھی باز نہیں ہے اس لیے کہ تڑپنا بھی ہمیں آتا ہے تو تڑپانا بھی آتا ہے ہمیں مٹنا آتا تو مٹانا بھی آتا ہے اصل چیز ان کنکریوں کے پیچھے عزم ہے کہ دین حق کی حفاظت کے لیے الاق کل اللہ کے لیے اللہ کی بات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کنکریاں بھی میسر ہوئی تو ہم لڑیں گے لوگ تو کہتے ہیں آخری گولی تک لڑیں گے ہم آخری کنکری تک لڑیں اور بہت ساری نشانیاں کس کی نشانی ہے وہ جو دوڑتے ہیں آپ صحیح کرتے ہیں پھر ایک خاص نشان سے دوڑ کے گزرتے ہیں دوسرے ایک گرین لائٹ سے دوسری گرین لائٹ تک آپ دوڑ کے گزرتے ہیں کیوں گزرتے ہیں وہاں ڈہلوان تھی آپ تو وہ پہاڑی نیچے کر دی گئی درمیان سے جگہ گونچا کر دیا گیا آپ کے لیے اندر جو ہے وہ سنگ مرمر لگ گیا لیکن وہ جو دوڑی تھی وہ کنکریوں پر دوڑی یہ نشانی ہے کہ یہاں سے انہیں تیز دوڑنا پڑا تھا اس لیے کہ یہ ڈہلوان جگہ تھی کیوں دوڑی تھی؟ کون چھوڑ گیا تھا کیوں آئی تھی وہاں پہ چھوڑنے والا کیوں چھوڑ گیا تھا کس کے حکم پر چھوڑ گیا تھا؟ اور اس نے اور کہاں کہاں اللہ تعالی کے احکامات کو پورا کیا پھر جب آپ نے قربانی دی تو ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ قربانی دی اور یہ کپڑے اتارے ہیں اس لیے کہ عرفات میں پھر رات کو مزدلفہ میں کافی گندے ہو گئے ہوتے ہیں تو آدمی کہتا کہ میں ذرا یہ اتار کے تو ایزی ڈریس میں ہو جاؤں جتنی فوجی کو ہوتی ہے نا جلدی کے جلدی سے جا کے میں یونیفارم تبدیل کروں اور سول ڈریس میں آ جاؤں فوراً آدمی کہتا ہے کہ قربانی دور سرمنا اور سیول ڈریس میں آ جائیں اس کے بعد جو کرنا ہوگا سو کروں گا آپ جلدی جلدی گئے دمبا چنا جناب بھلے دس پہ بیس روپئے وہ کھڑے چھریوں والے ان کو پکڑا دیا انہوں نے پکڑ کے کاٹ دیا جناب بھلے آپ ایزی ہو گئے آپ کو پتا یہ مرولہ جس پہ گزرا تھا کیسے گزرا تھا؟ اور آپ جب قربانی اس کی دیتے ہیں تو آپ اس کی کاپی کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی دل میں یہ خیال گزرا کہ اگر وہ لمحہ بھی آیا کہ ہماری اولاد بھی اس ڈمبے کی جگہ اگر چھری کے نیچے آئی تو دینی حق کی ہم وہ کریں گے اللہ کے حکم کے اس لیے کہ اصل چیز تو دمبا ہے ڈمبا تو اس کا فدیہ ہے وہ فضا میں بھی نظیم بیٹا چرانے کے لیے جرمانہ دیا اللہ نے اس کے فدیا میں دیا اصل چیز دمبا نہیں جس نے دیا تھا وہ دمبا نہیں دیا وہ تو بیٹا میں تھا ہم اپنے بیٹے دین کو دینے کے لیے تیار ہیں کبھی یہ سوچا تو وہ جو کہا گیا کہ جاؤ دیکھو آیات بید کیا ہیں وہ آیات بئنا کہ کہاں سے اپنی اولاد کو اٹھایا کہاں ہم تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہاں جو کینیڈا لے جائیں جہاں جی ہماری اولاد بڑے عجیب ماحول کی پلی ہوئی ہے پاکستان میں لہٰذا سچویشن صحیح نہیں ہے کوئی سسٹم صحیح نہیں ہے ہماری اولاد بڑی بولی بالی ہے پاکستان میں لوگ مگر مچ ہیں کھا جائیں گے ہماری اولاد کو لہذا ایسے ملک میں چلیں جہاں کی نیشنلٹی مل جائے جہاں تو آپ پچاس سال رہیں گے تو بھی آپ نے ڈپورٹ ہونا ہے لہذا بہتر لہٰذا ہے کہ کسی ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں کا پاسپورٹ مل جائے میرے بچے محفوظ ہو جائیں گے مستقبل ہم تو یہ سوچتے لیکن اس بندے نے کیا سوچا ہے؟ کہ میٹھے پانی والی سرزمین فلسطین بہترین ارض مقدس بہترین پھل آج بھی آپ کو فلسطین کے ملیں گے بہترین آپ کو مالٹے وہاں کے ملیں گے بہترین انگور آپ کو وہاں کا ملے گا اور بہت ساری چیزیں ملیں گی علاقوں سے اٹھا کر اپنے بچے کو تو کہاں جا کے لا کے نہوادی ایسی وادی جو ناقابل زراعت ہے ایسے الفاظ نکلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے کہ آج بھی وہ ناقابل زراعت ہے اسی طرح کالے پہاڑ ہے اس کو کتنا بھی سجا دیا جائے کتنا بھی اس کا میک اپ کر دیا جائے لیکن وہ دھرتی بتاتی ہے کہ وہ کتنی چٹل پہاڑوں والی دھرتی یہ تو نشانیاں ہوئی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے معاملے میں کہاں لا کے بٹھایا اولاد کیوں ہم بھی جب یہاں آئے لوگ جو آج تیس سال پہلے آئے تھے تو تقریباً یہی حال تھا غیر نئی ریسین والی بات پینے کو پانی کوئی نہیں تھا نہانے کو پانی نہیں تھا لیکن اس کے پیچھے جذبہ کیا تھا ڈرن کا جذبہ تھا ہم نے اپنا وطن چھوڑا تھا تو اس لیے چھوڑا تھا کہ کچھ کما کے لائیں انہوں نے بے بات دکھائی رہی جی ذرا چھوڑا تھا تو کیوں پہ نا کی مستراد دین کی نسبت سے لا کر ڈالا تھا ایسا مقصد نہیں تھا پھر وہی درتی ہے جہاں سے اسلام کی نشت ثانیاں ہوئی یعنی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو ایڈیشن ہے اسلام کا وہ ورنہ تو حضرت عدم اللہ اسلام کا دین بھی اسلام تھا اور وہ مسلمان تھے ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی اسلام کا وہ مسلمان تھے من ما وما دینا کاماوسین ابراہیم وبوسا و عیسا تو یہ سارا جو تھا وہ وہی تھا اس لیے جو لوگ کہتے ہیں حضور کو اسلام کا بانی وہ غلط کہتے حضور اسلام کے بانی نہیں حضرت آنمارا کا دین بھی اسلام ناسلام کا دین بھی اسلام ان کام ان کا مسلم بھی مسلمان کائنات سب کا دین اسلام حضور اسلام کے بانی نہیں بہرحال حضور کے تو زمانے میں اسلام حضور نے جو اسے لے کر اٹھے پھر ان لوگوں پہ جو گزری آپ جب مکے میں جاتے ہیں تو آپ کا مسلمان بھائی ہوتا ہے تھوڑا سا آپ کے ساتھ وہ روڈلی بیہیو کرتا ہے تو آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے یار یہ مکے والے سب ایسے ہی رہیں گے یہ واقعی اچھے انہوں نے ہمارے نبی کو نکالا تھا آپ نے پوچھا قبلہ کی طرف قبلا نے بتایا بڑی تکلیف ہوئی آپ انہی لوگوں میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے گالیاں سنتے رہے انہی پتھروں پر جن پر آج ہم دس قدم ننگے پاؤں نہیں چل سکتے دھوپ میں توے کی طرح تپرئی انہیں پتھروں پر گھسیٹا جاتا پر لٹایا جاتا تھا سب بلال رسی وہ آپ کی نظروں میں وہ سارا پھرتا نہیں ہے وہاں آپ کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے ہمارے یہاں آتے نا سکھ یاتری جب پاکستان میں تو ہمارا علاقہ جہاں ہمیں الاٹمنٹ ہوئی ہے چونکہ ہم مہاجر ہیں فورٹی ایٹ کے کشمیر سے جموں سے آئے تھے تو ہمیں ان مہاجروں کے الاٹمنٹ ملی جو مہاجر یہاں کے چھوڑ کے چلے گئے تھے سکھ وغیرہ تھے وہ جو چھوڑ گئے تھے تو ان کی جگہ ہمیں ملنی تھی اصولن لیکن ہمارے آنے سے پہلے 90% وہاں کے لوگوں نے مقامی لوگ جو تھے تو انہوں قبضہ کر لیا تھا اور جو ہمیں ملا اس میں یہ ہے کہ مکان مل کے چھت کوئی نہیں تھی وہ کھار کے لے گئے ہوئے تھے اس قسم کی اراٹمنٹ ہوئی تھی لئے تو چونکہ ہمیں اراٹمنٹ ان علاقوں میں ہوئی تو وہ یاتری آتے تھے تو, تو پھر اپنے وہ جگہ جہاں پیدا ہوئے وہ کاروبار کیا انہوں نے تو وہ دیکھنے آتے ایک ایک درگ کے ساتھ لپٹ کے روتے ہیں وہ سکھ بڑے بڑے بڑھ کے درخت نا ان کے زمانے اب اسکول ان کے زمانے میں تھا میں بھی جس میں پڑھا ہوں تو اس میں ان کے زمانے کے وہ درخت لگے ہوئے بڑھ کے تو انہیں وہ یاد آئے جب ہم پانچویں پڑھتے تھے تو یہ لگایا تھا اور پھر جب ہم گئے یہاں سے تو پھر یہ اتنا بڑا تھا تو وہ بالکل اس طرح جس بھائیوں سے آدمی لپٹ کے روتا ہے وہ بڑھ کے درخت کے جناب جب بھی مار کے روتے ہیں بلک بلک کے بچوں کی طرح ان یادگاروں سے یہ کسی کی یادگاریں ان کے اندر ایک اٹریکشن ہے ہمارے وہ کس کا ماضی ہے وہ ہمارا ماضی آپ ان کو دیکھیں ان کے پیچھے موجودہ تاریخ کو دیکھیں کن مراحل سے وہ لوگ گزرے اس کے نتیجے میں آپ کا ایمان جتنا چارج ہوگا وہ کتابوں میں پڑھ کے چارج نہیں ہوتا اپنی آنکھوں سے وہ جاتا جب وہ درس دینے والا کہتا ہے شاید یہی وہ جگہ پر جہاں پر یہ آیت نازل ہوئی ہے تو ایمان بڑا تازہ ہوتا ہے وکتا خز مقام ابراہیم اور مقام ابراہیم سامنے ہوتا ہے وہ آیت سام آدمی کو یاد ہوتی ہے بڑا ضرورت آدمی تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم وہاں سے آئے پلٹ کے تو ہمارا ایمان ٹھیک ٹھاک چارج ہوا ہوا ہونا چاہیے اور اگر چارجنگ ہوئی ہوئی ہو تو پھر ہم یہاں جب معاشرے میں آئے تو پھر اس چارجنگ کو استعمال کریں لوگوں کو موٹیویٹ کرے اس مرحلے سے نکلنے کے لیے جس سے اسماعیل نکلے تھے جس سے بہن نکلے تھے جس سے بلال نکلے جس سے حضرت خباب ابن آپ رضی اللہ تعالیٰ نکلے تو ہم جب پلٹ کے آئے تو صرف ہر کلے چراچ راج مبارک شاہ کے بورڈ نہ لگے ہوئے ہوں بلکہ ہمارے اندر وہ حج سجا ہوا ہم جس دفتر میں بیٹھے وہاں اس چیز کو اگر خوشبو لگائی ہوئی ہو آپ نے تو جہاں آپ بیٹھتے آپ اٹھ کے چلے جاتے خوشبو آتی لوگ آ کے تکلیفیں اتنی بیان کرتے اتنی تکلیفیں بیان کرتے کہ جس نے حج کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا کہتا شکر میں نہیں گیا توڑ دیتا حالانکہ حکم یہ ہے کہ وہاں کی مشکلات کو برداشت کرو اور وہاں کی واردات کو جہاں ایمان کی تمہیں تازگی ملی ہے اس کو بیان کرو کہ تمہارا روحانی کی کیا ہو. جب تم روزے پہ حاضر ہوئے تو تمہاری کیا کہ یہ تھی جب تم نے ریاض الجنہ میں نفل پڑی تو کیا تھا جب تم خواہن میں کھڑے ہوئے تو کیا تھا جب تم اس کے دروازے سے لپٹے اسے حرم کے تو تمہارا کیا تھا تو وہ کیسی آپ بیان کرو کہ دوسرے بھی ابھی سے ڈھونڈنا شروع کر دے چھٹی لے کے لیے درخواست دے دے کہ اگلے سال میں نے بھی آج پہ جانا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی تحریر پہ وہ صاحب جائیں گے تو آپ کو بھی ان کے حج کاجر مل جائے گا اس لیے آپ نے تیار کیا اور اگر آپ نے توڑ دیا ان کو کہ توبہ تخار جتنی ساتھ تلاشی لیتے ہیں بارڈر پہ جناب علی میں نے فرض تو کر لیا میرا باپ ہی نہیں جائے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی ہمت ہار کے بیٹھے گا اب اس کا حج چھوڑنے کا بھی آپ کو جو بھی اقاب و ثواب ہوگا وہ ملے گا تو وہاں کی آپ جہاں بیٹھے وہاں کے لوگوں کو ایک تو اس کے لیے تیار کریں کہ وہ بھی وہ جگہ جا کے دیکھیں اور پھر وہ مقصد بھی بیان کر دیں جس کے لیے دیکھنا ہے اور پھر یہ کہ وہاں سے پلٹ کے آ کے جو کام کرنا ہے وہ بھی اس کے لیے اس کو بھی تیار کر دے تو پلٹ کے آئے ہم لوگ تو اس حج کو معاشرے کے لیے دیکھنا ایک آدمی جب ڈاکٹر ہوتا ہے کالج سے نکلتا ہے اور ڈاکٹریٹ کر لیتا ہے ڈگری لے لیتا ہے اور جہاز کے اندر کوئی آدمی اگر بے ہوش ہو کے گر پکتا ہے تو سب سے پہلے وہی آدمی کھڑا ہوتا اور کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں ہاتھ سے میں اس کا علاج کروں اور اس کا حق بھی بنتا ہے کوئی ڈلیوری کیس ہو جاتا ہے تو کوئی لیڈی ڈاکٹر کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں لیڈی ڈاکٹر ہوں سارے ہاتھ اور اٹھا کے لے جاتی ہے اور وہ کیس کروا دیتی تو اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ معاشرے کے اندر اگر کوئی مصیبت پڑ گئی آدمی کہے کہ میں ہوں چھوڑ دو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حاجی صاحب جیل سے برامد ہو حاجی ہو تو نیک جگہ پہ نظر آئے ٹھیک ہے نا اور وہ کہ چھوڑ دو میرا تازہ ہے میں اس معاملے کو ڈیل کرتا ہوں میں ان کی مدد کرتا ہوں جو بھی ان کو ضرورت ہے تو اس طرح حج کو استعمال کیا جائے تو اس کا فائدہ ہوگا جو آسان اتنے حاجی پلٹ کے آتے ہیں ہمارا معاشرہ بھی ان کے حج سے مستفید ہونا آپ اتنی مشکل کر کے ایک چھتہ جو ہے شہد کی مکھھی کا یہاں لوگ جو اتار لیتے ہیں نچوڑ نچوڑ کے اتنا سا بھی اس کے اندر سے شہد نہ نکلے تو اتنی مکھیاں بھی ماری ہیں آپ نے شہد کی وہ بھی جو بھی سواب ہوا آپ کو وہ بھی ہو گیا اور آپ نے مشقت بھی کی اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا یہاں آپ سے بیسٹر یہی ہوتا کہ اتنا بڑے چھتے میں سے اتنا سا شہد نکلتا ہے تو فائدہ تو کوئی نہ ہوا آپ اتنا خرچہ کر کے گئے پندرہ بیس دن بھی لگا دیا آپ نے رنگ بھی کالا کیا آپ نے وزن بھی کم ہو گیا آپ کا اور وہ آپ نے بودی بھی اپنی اتار دی لیکن پلٹ کے آئے تو ایمان دبا دبا کے بیس دنوں میں اتنا سا بھی نہ نکلا تو کیا فائدہ ہوا تو اس سے کچھ حاصل ہو اور وہ حصول معاشرہ اس سے مستفید ہو تب معاشرہ آپ کے استقبال کے لیے جائے گا نا جب آپ یہاں سے جاتے ہیں دبئی سے تو بکسے میں اپنی بہن کے لیے بھی کچھ لے جاتے ہیں بہن کے بچے کے لیے, کچھ لے, کے بچے کے لیے کچھ لے جاتے ہیں بھائی کے بچوں کے لیے کچھ تو ایئرپورٹ پہ گاڑی بڑی ہوئی جاتی ہے کہ آج ہمارے چچا دبئی سے آ رہے لازم میرے لیے پین لائیں گے کچھ نہ کچھ لائیں گے تو آپ سب کا گھر پورا کرتے ہیں تو گاڑی بھر کے لینے آتی ہے اور اگر آپ جا کے بکسا اپنی پیٹی میں رکھ دیں تو اگلے سال انشاءاللہ کوئی لینے نہیں آئے گا آپ اکیلے ہی آپ ٹیکسی میں بیٹھ کے جائیں گے تو اگر آپ حج سے مستفید کریں گے معاشرے کو تو لوگ آ کے آپ کا استقبال کرنے آئیں گے کہ حاجی صاحب آ رہے ہیں تو اگر آپ ان کو کوئی مستفید نہیں کریں گے ماسٹر آپ سے مستفید نہیں ہوگا تو آپ حج پہ گئے تو بھی کوئی پتہ نہیں ہاں رنگ کالا دیکھ کے آپ کا یا سر پہ وہ بال مڈے ہوئے دیکھ کے تو آدمی پوچھتا جی حج پہ گئے تھے آپ مبارک ہو تو اس طرح کا کام کریں کہ لوگ آنکھیں پھاڑ کے دیکھیں گے اپنا صاحب گئے اور اپنا صاحب پلٹ کے آئیں گے واخر داوار ولله على الناس حج البيت من استطاع الى سبيله ومن كفر فان الله غني عن العالمين فقالت على وما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم سبح الله العظيم ربي اشرح صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي العالمين جیسا کہ آپ حضرات اچھی طرح آگاہ ہیں ہر سال حج کا موسم آتا ہے اور اس موضوع سے متعلق درس بھی ہوتا ہے تربیت گاہیں بھی ہوتی ہیں ہمارے مسجد کے جو خطبے میں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے اس دفعہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ یہاں رونا ہے اگر میں یہ کہوں کہ ہم اس موضوع پہ درس دیں کہ نہیں کہ آپ کو حج رازمن کرنا چاہیے اور ہر سال کرنا چاہیے اور حج کا جذبہ ابارنا چاہیے تو وہ ماشاء اللہ کے اندر تو بہت ہے اور اکثر و بیشتر لوگوں نے ایک ایک دو دو چار چار حج کیے ہوئے اور یہاں جس آدمی کا ذرا سا بھی دینی رجحان ہے جب بھی موقع ملتا ہے پہلا کام جو کرتا ہے وہ حج کرنے کا ہی کرتا ہے لہٰذا اس موضوع سے متعلق گفتگو ہاں جو نہ کر رہے ہوں جیسا اکثریت ہماری نماز نہیں پڑتی تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ نماز پڑھے اور اس کے فضائل بیان کرنا پڑتے معام یہ ہے کہ ہم کس مقصد کو لے کر جاتے ہیں ہمیں جو گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اس حج کا مقصد کیا ہے اور کیا واقعات ہم وہ مقصد لے کر جاتے ہیں یا بحثیت ایک ٹورسٹ کے ہم جاتے ہیں ہم نے ایک زیارہ کرنی ہے وزٹ کرنی ہے اور تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہے کہ ڈیوٹی جی پہ جاؤ ڈیوٹی سے اتنے بجے واپس آؤ ذرا اس روٹین سے نکل کے اپنے آپ کو ایزی فیل کرنا ہے ہم اس نیت سے جاتے ہیں تو حج کا جو مقصد ہے اور حج فرائض میں سے سب سے آخری فریضہ ہے سب سے پہلے نماز ہوئی اور پھر اس کے بعد جناب روزے ہو گئے اور زکوٰۃ ہو گئی یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد حج آخری جو ہے وہ فریضہ ہے جو کہ فرض کیا گیا ہے اور یہ اصل میں ان فرائض کا کلائمیکس یہ ایک پروسس کی انتہا ہے اسلام اجتماعیت کا درس دیتا ہے معاشرے میں اچھے طریقے سے رہنے کا درس دیتا ہے حسن سلوک کا درس دیتا ہے لہٰذا ایک آدمی جب گھر کی نماز سے نکل کر مسجد میں آتا ہے اور سو یا دو سو یا چار سو آدمیوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے امتحان ہو جاتا ہے کہ جو کچھ اس نے پڑھا ہے دین کے اندر اس کو فالو بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا اور مسجد کے اندر پھر صفوں پہ جھگڑے اور کسی کو صاف پاؤنا لگانے دینا اور جناب ذرا سی بات خلاف توقع ہو گئی یا اپنے مزاج کے خلاف ہو گئی تو وہاں مسجد میں اونچا اونچا بولنا شروع کر دینا اور فساد شروع کر دینا یہ وہ آدمی فیل ہو گیا ہے وہ جنگل میں رہنے کے تو قابل ہے لیکن انسان کے معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ایک آدمی چار سو میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتا تو وہاں پچیس یا لاکھ میں جا کے کیسے ایڈجسٹ کریں پھر اس سے بڑھ کر جمعہ ہے کہ ایک گاؤں کے لوگ جب وہ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں کا جمعہ کا مقصد جو ہے جمع کرنے والا ہے مسجد کو جانا کہتے اور ہمارے یہاں اس وقت جو ٹرینڈ ہے پاکستان کے اندر وہ ہے کہ ہماری اپنی مسجد میں جمعہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا مصیبت ہے کہ ہم کپڑے اٹھائے جلدی جلدی دوسرے محلے کی مسجد میں جائیں اور ہم چودھری میں کیا کمی ہے کہ ہم ملکوں کی مسجد میں جمعہ پڑھنے جائیں ہم اپنی مسجد میں راجے اپنی مسجد میں کریں گے چودھری اپنی مسجد میں جمعہ پڑھیں گے ملک اپنی مسجد میں پڑھیں گے اور دار کسی سے کیا تھا ہے وہ بھی اپنی بنائے گا لہٰذا جمعہ پاکستان کی ہاتھ کم از کم جمع کرنے والا نہیں رہا ہر آدمی کوشش کرتا ہے دو چار بیٹھ کے صلاح کر لیتے ہیں کہ کوئی مولوی اچھا سا لے ہیں جی تو اپنی مسجد میں شروع کروا دیتے ہیں جمعہ حالانکہ جمعے کا مقصد یہ تھا کہ تمام لوگ ایک جگہ جمع اور اگر محلے کی مسجد میں جماعت ہوتی ہے تو محلے کے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں مسجد سے باہر نکلتے کیا حال ہے جی الحمد جی فلاں صاحب نہیں دیکھے جی بیمار ہے جی کیا کرائس ہے فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جی محلے کے مسائل ڈسکس ہوئے وہاں سے دو چار آدمی مسجد ہی سے ان کی عیادت کے لیے چلے گئے پھر یہ کہ گاؤں کے آدمی اکٹھے ہو گئے گا. تو گاؤں کے مسائل ڈسکس گاؤں کے احوال پتہ چل جائے. پھر عید کا دن ہوتا ہے ارد گرد کی بستیوں کے لوگ بھی آئیں یہ اجتماعیت کی تیسرا اسٹیپ ہے حج تو جا کے جناب علی وہ فائنل امتحان ہے آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیکل میں چار سال ہے تو چوتھے سال والا کورس پہلے سال نہیں پڑھایا جاتا اب یہ ایک امتحان سمجھ کے جائیں کہ گاڑی میں آپ نے بیٹھنا ہے بہت ساری باتیں آپ کی طبیعت کے خلاف ہوں وہاں چھبیس سیٹر بس ہے تو چھبیس طبیعتیں اور چھبیس طبیعتیں نہیں ہیں یوں سمجھیں کہ چھبیس کائناتیں ہیں یونیورسز ہیں ہر آدمی اپنی جگہ ایک مکمل شخصیت ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ سو فیصد صحیح ہے اور جہاں نے کہنا کہ جی یہاں بس کو رکنا چاہیے وہاں بس کو رکنا چاہیے اس سے زیادہ تجربے کار کوئی نہیں ہے اسی کی بات کو فائنل ہونا چاہیے اسی لیے کہا جب آپ سفر کریں تو اپنا ایک امیر بنا لیں. کہ جس کی بات فائنل بات مشورہ دیں آپ سارے کہ جی اب کیا خیال ہے کھانا کھا لینا چاہیے نماز کا بھی وقت تک کھانا کھانے کے وقفے میں ہم نماز بھی پال لیں گے تو ہمیں بار بار روکنا نہیں پڑے گا مشورہ دیں اسے لیکن فیصلہ عام طور پر ڈرائیور چونکہ زیادہ جربے کار بھی ہوتے ہیں لہذا عام طور پر امیر اسی کو ہی بنایا جاتا ہے اسی کے فیصلے پہ چلا جاتا ہے تو امیر بنا لے آدمی کی. اور پھر اس کی اتاث بھی کریں صرف نام کا نہیں ہمیں اجتماعیت کا یہ سبق دیا گیا ہے کہ اگر دو آدمی نکلے ہیں تو ان میں سے ایک کو اپنا امیر بنا لیں اگر ڈسپیوٹ ہو گیا تو کسی کو فائنل اتارٹی ہونا چاہیے کہ اس کی بات مانی جائے گا. تاکہ تمہارے اندر کرائسس بڑھے نا ہم تو وہ قوم ہے کہ جسے ابتدائی سے سبق جو ہے وہ اجتماعیت کا دیا جاتا ہے پھر وہاں جا کر آدمی سفر کا بھی مارا ہوا ہوتا ہے اور عام طور پہ جب آدمی نیکی کرنے چلتا ہے تو ویسے ہی کافی طور پہ آدمی کے اندر ایک غبارہ بھرا ہوا ہوتا ہے کہ میں اب نیک ریڈ کارپٹ بیچنا چاہیے مجھے میں آج کرنے آیا ہوں اور یہاں مجھے لائن میں لا کے روٹی لینی پڑتی اور یہ دوسرا مجھ سے آگے کیوں ہو جائے یہ مجھ سے بڑا حاجی ہے آپ وہاں بڑے بن کر نہیں جا رہے آپ چھوٹے بن کر جا رہے غلام جو ہے اس کا سر بڑھایا جاتا ہے یہ ایک نشانی ہوتی تھی کسی زمانے میں آپ جس کو جیل بھیجتے ہیں سب سے پہلے اس کی خدی کو مارنے کے لیے اس کی زلفے اتارتے ہیں یہاں بال جب اتر جاتے ہیں تو آدمی کی آدمی خودی مار جاتی ہے چیزاں دیکھتے ہیں بال کیوں اتروائے جاتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم چھوٹے ہو بڑے بن گئے یہاں نہیں ہے تم غلام ہو کسی کوئی تمہارا آتا ہے جگہ نہیں ملتی ہو سکتا ہے کہ آپ دو گھنٹے سے وہاں جم کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی آیا اس نے دکیل دکھال کے اور آپ کے آگے آ کے کوئی بندہ بیٹھ گیا اب آپ کو بڑا غصہ ہے صبح سے بیٹھا ہوں اور یہ تھا میرے آگے ابھی آ کے بیٹھ گئے دو گھنٹے کے بعد اب آپ نے ان کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا آپ کا وہ بیٹھنا میں بھی جایا ہو ہی تو سکھایا گیا آپ. اپنے آپ کو کلوز کر لیں اس کی پشت پر سجدہ کر لے کر نہیں گوٹروں کے بعد بیٹھ جائیں اور سر کے اشارے سے سجدہ کر لے کر جگہ نہیں ملی لڑائی جھگڑا وہاں مت برداشت کریں مینا میں برداشت کریں عرفات میں برداشت کرے ڈرائیور جو عام طور پہ یہ انپر طبقہ ہوتا ہے اس میں اور آپ جناب ایک افسر ہے کسی ادارے کے اندر ماشاءاللہ پڑے لکھیں لکھے اگر آپ نے بھی اینڈ کا جواب پتھر سے دیا تو اس میں اور آپ میں فرق کیا رہ گیا پڑھے لکھے ہونے کا سبوت دینا آپ برداشت کریں تو یہ منا، عرفات، مسجد نبی حرم ان سب کے اندر بہت سی جگہ پر آپ کو برداشت کرنا پڑے ہو سکتا ہے ہوٹل والا آپ کے ساتھ دھوکہ کر دے آپ کو بستر اچھا نہ ملے لیکن آپ عیاشی کرنے نہیں جا رہے آپ سویٹزرلینڈ نہیں جا رہے ہیں آپ اپنی تربیت کا امتحان دینے جا رہے ہیں کہ کہاں تک آپ پکے کہاں تک برداشت ہے آپ کے اتنا کتنا برداشت کر سکتے ہیں آپ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ اگر چیزیں پیدا نہ ہونی ہوتی تو اللہ تعالی یہ الگ کر کے کہتا نا فمن فاردا فی الن الحج فلا رفسا ولا فسو کا ولا جدال فی الحج دیکھو اگر تم میں سے کوئی اپنے اوپر حج کو فرض کر لے یعنی حرام باندھ لے نیت کر لے تو پھر فلا رفسا ولا فسو کا ولا جدال فی الحج رفا سیکسوئل گفتگو نہیں ہونی چاہیے سیکسوئل جو تمہارا مائنڈ ہے وہ تمہارے اندر یو آف کر دوسے کے کو رہے ہی نا اور وہاں دنیا کا حسن سمٹ کر آتا ہے بہت بڑا امتحان ہے اپنی بیوی سے جب آف کر دیا ہے تو اپنی بیوی سے گفتگو نہیں کرا فسوخ نافرمانی نہیں کرنی اللہ کی تم فرمان برداری کا امتحان دینے جا رہے ہو لہٰذا وہاں پر نافرمانی کا گناہ یہاں سے زیادہ ہے اور یہ بھی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہرم کی نیکی کا جتنا اجر زیادہ ہے حرم کے گنا کا اتنا گنا بھی زیادہ ہے یعنی yani یہ بالکل ایک ہی ریٹ ہوتا اگر ایک نماز کی ایک لاکھ ہے تو ایک گنا کا بھی ایک لاکھ ہے لہذا وہاں پر بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے ولہ کا وہاں فس بنا ہو تم سے فسک اس گنا کو کہتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ گنا ہے آپ اس کا ارتقاب کر رہے ہیں یہ یہ ثابت کرنے کی ہمت ہے یہ یہ ثابت کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ کی کوئی پرواہ نہیں جب پتا ہو آدمی یہ کرے لادا کہا گیا کہ اگر کسی نے ایسا ذبیہ کھایا جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو اللہ نے فرمایا نو لطف بہت بڑی نا فرمانی ہے لاجا گناہوں سے اجتناب جہاں کی بنسبت وہاں زیادہ اور فرمانبرداری برداری کا اظہار یہاں کی بنسبت نسبت وہاں زیادہ پھر حرم ایسی جگہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ خائفین اس میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوا کرو وہ تو کنسنٹریشن ہے نا رحمتوں کا نزول سب سے پہلے بیت اللہ پر ہوتا ہے کہ بات دنیا میں تقسیم ابتدا وہ ہے اسے. مرکز اس کا وہ ہے لہذا کسی کے ساتھ سڑک پر اگر آدمی کو گستاخی کر لے تو وہ اور معاملہ ہوتا ہے اس کے گھر میں جا کر اس کے دربار میں جا کر وہاں وہ بغاوت بن جاتی ہے پھر ولا جدال الحج حج میں جدل نہیں کرنا مناظرہ بازی نہیں کرنی بس میں جاتے نا دو, دو دن کا سفر ہے اب موضوع کوئی ہے نہیں کسی نے کسی جماعت کو موضوع بنا لی کہ جی فلاں جماعت جو آج کل کر رہی ہوگا اب اسی پہ بحث مواصل ہو رہا ہے جی فلاں جماعت ٹھیک نے کام کر رہے فلاں نہیں ٹھیک اس موضوع کو مت چھڑے مناظرہ بازی نہیں کرنی ہے فکوں پہ گفتگو نہیں کرنی ہے پارٹیوں پہ گفتگو نہیں کرنی ہے سیاست کو موضوع نہیں بنانا ہے اس لیے کہ شیطان کو کوئی چیز چاہیے جس پہ اس نے کوئی محل تعمیر کرنا ہے ہاتھا پائی بھی ہو سکتی آپ تو وہ ہے کہ جنہیں کہا گیا کہ جون بھی نہیں مارنی یعنی اس سے زیادہ نان وائلینٹ کوئی تصور ہے آپ اتنے اہمسا کے پجاری جسے کہتے ہیں کہ آپ جدال سے اور لڑائی سے اور جنگ سے اپنے آپ کو اس طرح دستبردار کریں کہ آپ نے جوں بھی نہیں مارنی صرف سانپ اور بچو کو مارنے کی اجازت ہے موضی جانور ہے آپ نے سبز گاس کا تنکا نہیں توڑنا ہے آپ بتائیے اگر گاس کا سبز تن کا توڑنے کی اجازت نہیں تو کسی کا سر پھوڑنے کی اجازت ہے کہ ہاتھ میں لوٹا ہے تو لوٹا گما دیا اور ہاتھ میں چھتری ہے تو چھتری گما دی ایسا ہوتا ہے اور کے اندر مینار کے اندر ہوتا ہے تو ہم امتحان دینے جا رہے ہیں ہمارے یہاں جو مشکل امتحان ہوا کرتا تھا تو ویسے تو سکول میں پرائمری ہمارے گاؤں میں جو امتحان ہوا کرتے تھے تو ٹیچر گیس آؤٹ بھی کر دیتے تھے پرچار بھی لگوا دیا کرتے تھے لیکن جب سینٹر کا امتحان ہوتا وہ کہتے تھے پچھلے سال کی طرح امتحان نہیں ہے یہ سینٹر کا امتحان ہے وہاں میرا کچھ بات نہیں چلے گا وہاں ممتعین کوئی اور ہوگا لہذا محنت کرو تو یہ آپ سینٹر کا امتحان دینے جا رہے ہیں اور وہاں آپ کو جج کیا جائے گا لہٰذا آپ جو یہاں لے کر جائیں گے اس میں اضافہ لے کر آئیں گے حرم کی مٹی کے اندر برکت ہے جو یہاں سے اتات لے کر جائے گا نیک نیتی لے کر جائے گا خوبی لے کر جائے گا صبر کرے گا صبر کو بڑا ہوا لے کر آئے گا نیکی کو بڑا ہوا لے کر آئے گا اور جو یہاں سے و فجور لے کر جائے گا وہاں سے و فجور زیادہ وہ ضرب کھا کے آئے گا وہاں سے اسی لیے جب حاجی بگڑتا ہے تو اس کے چھاتی الگ ہوتے ہیں کیوں? اس لیے کہ وہ لا علاج ہو گیا اب یوں سمجھنے کہ حج جو ہے اسٹیروڈ ہے اس کے بعد اور کوئی دوا اس پر اثر نہیں کرتی ایک رومانس ہوتا ہے بیت اللہ کا بہت سارے لوگ دیکھیں گے وہ جس کہتے ہیں کہ جب ہم گناہ چھوڑ دیں گے تو ہم حج کریں گے یا گناہ نہ کرنے کی جب عمر ہوگی تب کریں گے یعنی بوڑھوں کا کریں گے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اکثریت جو بوڑھوں کی ہوتی ہے وہ ہم ہندوستانی پاکستانیوں کی ہوتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم حج خراب کرنے کی حالت میں نہیں رہیں گے نہ آنکھوں میں دم ہوگا نظر بھی کمزور ہوگی دور کی نہیں پاس بھی نہیں ہوگی لہذا عام طور پر شیطان کو کنکریاں مارنے کی بجائے لوگوں کے سروں پہ مارتے اور گھٹنے بھی درد کر رہے ہوں گے پھر حج کریں گے تاکہ ہمارا حج خراب نہ ہو تو ایک رومانس ہوتا ہے کہ آج کے بعد ہم نے گنا کوئی نہیں کرنا ہم گنا کو پچھلے گنا کو دھونے جا رہے ہیں لیکن جب وہ وہاں سے پلٹ کے نہیں آتا بلکہ وہیں پر بسم اللہ کر دیتا میٹر ڈاؤن وہیں سے کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس آدمی کا علاج یہاں ان چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں نہیں ہوتا پاکستان سینٹر کی مسجد میں اس کا کوئی علاج نہیں اس لیے جو وہاں کا بگڑا ہوا ہے جس کو فائیو 100 ایم جی جو ہے وہ لے کر اینٹی بایوٹکس کیا آرام نہیں آیا تو ففٹی ملی گرام والی گولی سے آ جائے گا اسے? کبھی بھی نہیں آ سکتا لہٰذا وہ آپ نے مثال سنی ہے کہ کوئی اما اتری تھی ریل گاڑی سے تو کسی نے ان کی گٹلی کو جب وہ چھپٹا مارا لے کے باغا تو اس نے آواز دی اور پتھر میری گٹلی دے جا تو واپس آ کے آ کے گٹلی پکڑائی کہا اما آپ کو پتا کیسے چلا میں آج ہی کا کہا پتر تیرے چھت وہ نہیں ہونا چاہیے یہ بالکل حقیقی بات ہے اگر وہاں نہ سدھرا تو دنیا میں اس آدمی کا کہیں علاج نہیں ہے لہذا نہ سدھرنے کی نیت سے جائیے جیسے وہ ہمارے یہاں ہوتا نا کہ وہ ایک ٹائٹل لگوانا ہے کہ ہمارے اتنے بچے حافظ ہیں جی ہمارے اتنے ہو. لیکن یہ کہ گھر کے اندر قرآن کوئی نہیں ہے نہ ابا کے اندر نظر آ رہا ہے نہ ابا کے اندر نظر آ رہا ہے نہ گھر کے ماحول میں قرآن کی تعلیمات نظر آ رہی ہیں کے جب بتانا ہو تو بتایا جاتا ہے جی انہوں نے جاتے یہ ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے انہوں نے جی یہ حفظ کیا ہوا ہے وہ ٹائٹل حاجی والا لگانے نے سدھرنے کے لیے جانا ہے اور یہ سمجھ کے جانا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کفارہ سوائے میدان ارافا میں کھڑے ہونے کے اور کوئی نہیں ہے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کفارہ سوائے میدان ارافات میں وقوف کے اور کوئی نہیں ہے وہیں صاف ہوتے ہیں اور وہاں سے جب نکلتا ہے تو ایسے نکلتا ہے کہ یومن والا دت ہوم کہ جیسے اسے اس کی ماں نے آج ہی جنا ہے اور شیطان حضور جب میدان اربا سے باہر نکلے اس کی حدود سے تو آپ نے فرمایا میں نے شیطان کو اس حال میں پایا ہے کہ وہ مٹی اٹھا اٹھا کے اپنے سر پر پھینک رہا کہ میں نے کتنی محنتیں کر کر کے ان کو گنا کروائے تھے اور آج سب صاف کروا کے جا رہے اور پھر وہ نئے آزم سے اٹھتا ہے کہ کوئی بات وہ زیادہ محنت کرتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ صاف کپڑے پہ داغ بہت زیادہ نمایاں ہوتا ہے نیک آدمی جب برائی کرتا ہے تو معاشرہ زیادہ انگلیاں اٹھاتا ہے داڑھی والا جب فراڈ کرتا ہے تو لوگ زیادہ غور سے اس کو طرف دیکھتے ہیں حافظ ہاں جب برا کام کرتا ہے تو وہ اخبارات میں زیادہ پروجیکشن ملتی ہے اسے کیوں اس لیے کہ سفید کپڑے پہ داغ زیادہ نظر آتا ہے کوئی آدمی گریس میں لکھڑا ہوا جا رہا ہو اور اس میں کوئی داغ ہو بابا آپ توجہ نہیں دیتے اتنے اتنے بڑے داغ ان میں یہ چھوٹا سا کہ لیکن صاف ستھرے کپڑے والوں پر اگر ذرا سا داغ ہو تو لوگ پیچھے سے پکڑ کے کہتے ہیں ایک نشان کس چیز کا لگا کپ, کپ, کپڑے سے داغ ہے تو جب آپ حج کر کے آئے تو لوگوں کو یہی ہوتا کہ یہ صاف ستھرے کپڑے کی طرح ہے. لوگ, لوگ آپ سے جو توقع کرتے ہیں جو ہے وہ یہ تو رکھ کے میں رکھتا ہے کہ یہ میٹھی ہوگی وہ بالکل مرد لیکن اگر جلیبی میں سے مرچ نکلا کسی صاحب نے بھول کے چینی پکوڑے والے مسالے میں ڈال دیو اور مرچ جو ہے وہ جلیبی والے مسالے میں ڈال دیو تو کیا ہوگا پکوڑا جب کوئی منہ میں رکھتا ہے تو یہ سمجھ کے رکھتا ہے کہ یہ مرچ والا جلیبی جب کھاتا ہے تو یہ سمجھ کے کھاتا ہے کہ یہ چینی والی ہو اب گاڑی والے کو لوگ یہ سمجھ کے ڈیلنگ کرتے ہیں کہ دیندار ہوگا اس میں سے مٹھاس آئے گی اور جو پرٹیو میجرز انہوں نے لینے ہوتے ہیں بغیر داڑی والے کو دے کے اعتبار ہی نہ کرتے کہ داڑھی نہیں ہو سکتا فراد ہی نہ کر جائے ہمارے ساتھ تو وہ کچھ احتیاطی تدابیر کر لیتے لیکن داڑھی والے دے کے دروازہ کھول دیتے مولوی صاحب ہیں آفت صاحب ہیں لہذا جوان بچی سے پردہ نہیں کرواتے پتہ تب چلتا جب آفظ صاحب لے کے بھاگ جاتے ہیں دوسرے دن اخبارات میں اتنی موٹی چھٹ گاتی امام مسجد لے کے فرار ہو گئے کیوں اس نے سولت دے کے اللہ کے حق کو توڑا ہے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کی جو صحابہ کی بیویاں تھی پردہ کرتی اور صحابہ سے حضور کی بیویاں پردہ کرتی تھی یہ کوئی نشانی نہیں ہے لیکن اس نے یہ توقع رکھی تھی کہ اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے تو دھوکا اس کو کس نے دیا داڑی نے دے دیا نہ بندے نے نہیں دیا دھوکا اس کو داڑی نے دے دیا داڑی نہ ہوتی وہ اعتبار نہ کرتا تو اس قسم کا کام نا کہ حاجی سمجھ کے کوئی آپ سے ڈیلنگ کر اور بعد میں اپنی ماں کو روتا رہ پلٹ کے آئے جناب اور کمیٹی اکٹھی انہوں نے ساری حاجی صاحب کے پاس جمع کروا دی اور حاجی صاحب جناب پاکستان سے جا کے فون آئے گا حاجی صاحب آگے لے کے سارا یہ نہیں ہونا پلٹ کے آنا ہے سدھرنے کی نیت سے جانا ہے جا کے آنا ہے تو حج کو بدنام نہیں کرنا ہے سب سے زیادہ صابر ثابت کرنا ہے معاشرے میں اپنے آپ کو سب سے اچھی نماز پڑھنے والا ثابت کرنا ہے اپنے آپ کو سب سے اچھا اخلاق والا اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے آپ نے یہ ساری چیزیں ان کا امتحان وہاں ہوگا وہاں پاس ہوئے تو یہاں ثابت ہوگا وہاں قدم قدم پر امتحان ہے صحابہ کا امتحان کس طرح تھا وہ فرماتے کہ جب احرام بان کر ہم پر پابندی لگی یا لذیل امن اللہ تخت السد تم فرم اے ایمان والو شکار کو ہلاک مت کرو اس حال میں کہ تم نے احرام باندھا ہوا ہے تو فرماتے کہ ہرن جنگلی ہرن آ کے اپنے بدن کو ہمارے ساتھ کھجاتا تھا اب مار کے دیکھو مجھے یہ امتحان تھا تنا تنالو اے جی کمار ایمان اس شکار کو تمہارا نیزہ بھی پہنچے گا تمہارے ہاتھ کی دسترس میں وہ شکار ہوگا لیکن تم نے کرنا نہیں اور اربوں کی طبیعت چکاری تھی کتنا بڑا امتحان ہے کہ ہاتھ کی پونچ میں ہے اور حکومت کہ نہیں پکڑنا نہیں ہے پکڑنا نہیں دوسرے کو اشارہ بھی نہیں کرنا ہے یہ بہت بڑا امتحان تھا امتحان کی زمین ہے وہ قدم قدم پر امتحان ہوگا جب بھی کوئی گالی گلوچ کرے کوئی بیہیو کرے کوئی سخت جواب دے تو سمجھ لے کہ امتحان شروع ہو گیا پھر. لو بھائی امتحان آ گیا یو سمجھ لیں آپ اپنے آپ کو کہ آپ کی زبان نہیں لہٰذا آپ نے گالی نہیں دینی اس گالی کے بدلے وہ گالی دے رہا اگر آپ ایک دفعہ پڑھ لیں گے سبحان اللہ الحمدللہ کہہ لیں گے آپ تو آپ کتنا اثر کما لیں گے وہاں آپ کمانے جا رہے ہیں نا صبر کرنا ہے آپ یو سمجھیں کہ اس نے جس زبان میں گالی دی آپ اس زبان کو جانتے ہی نہیں کیا کسی صاحب نے کسی کو کہہ دیا کتا انہوں نے کہا کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو میں اس سے بھی بدتا رہ جس کا تو نے نام لیا ہے اور اگر پوردگار نے قیامت کے دن مجھے چھوڑ دیا تو مجھے اس کی پواہ نہیں کہ تو نے مجھے کیا کہا ہے تو وہ امتحانوں کی سرزمین ہے یہ سمجھ کے جائیں وہ جو عامر عثمانی صاحب نے کہا ہے, یہ قدم قدم بنائے یہ سوادے کوئے جانا یعنی بلاؤں کی برسات دیکھو اور بندوں کا ہجوم دیکھو یہ سمجھے نہیں کہاں جا رہے ہیں؟ یہ قدم قدم بلائیں یہ سوادے کوئے جانا وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری تو وہ امتحانوں کی سرزمین ہے آپ بڑی کڑی زمین پر جا رہے ہیں لہذا اس کی تیاری کر کے یہاں سے لنگوٹ کس کے جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو سبق کی عطا فرمائے اور امتحان میں پاس کرے الحمد الحمدللہ رب العالمین